تعارف کریں گے تو برتا سے بدل نمبر او سے. بدلے جی. خان صاحب پاس تاریخ بدل پڑی نا آدلو چاہیے پیسوں بندر آخر وتو لیں بہن کو بہن کو بند کیا آپ نے اچھا ہو تو یو پی ایس دل کی شروع ہو گئی بہت برداشت نہیں مزور سلیلی سیم شلی شاہ صاحب کی کتاب میں ترجمہ شدہ آئی ہے اس کو آج پڑھ رہا تھا تو بات ہے میں نے پشت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا بز میں تقریباً پڑھ لیتا ہوں کتابیں وہ پڑھ لی میں نے اس اردو میں ترجمہ کریں گے جی پش اردو کرنا تو آسان ہو گیا کی کتاب بہت کام کی ہے اور اردو مطلب موقع شاعری نہیں ہوئی عربی میں ہے بنیادی طور پر عربی میں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ایک خاص بات سے متاثر ہو کر میں نے لکھی ہے یہ تو میں گیا سن تیرہ سو چھیاسی تیرہ سو چھیاسی میں فلسطین گیا تیرہ سو ہو گئے آج سو انتیس میں جمع کریں سولہ انتالیس چالیس پینتالیس سال پہلے پینتالیس سال پہلے تو فرقین آزاد تھا نا, نا ہاں جی کیا قبضے میں مکمل کیا ہاں جیسا ہپڑ میں بنی ہے نا بنی ہے اور اس بعد بھی, بھی کچھ عرصہ مقدس ہو نہیں تھا اب بھی مکمل قبضے میں ہے کہ نہیں اب مقدم کا پیار ہے تو نماز ہوتی ہے اس سے بجلی نماز ہوتی ہے کہتے ہیں کہ میں فلسطین میں فلسطین کے بیت المقدس میں پھر رہا تھا تو مجھے ایک لڑکے نے نومر نے کہا او سکھ او سکھ کہتے میں نے توجہ نہیں دیو سکھ, سکھ پھر کہتے میں نے توجہ نہیں, تو نہیں تو دیا او سکھ میرا خیال تھا کہ مسافر آدمی کو نواقف جگہ پر ایسی باتوں بولنا نہیں چاہیے پتنی کیسے حالات ہوں کیسے نہ ہوں مسافر آدمی کو تو اپنے آپ کو مسافر کو لوگ معذور کیا ہوا اس لحاظ سے کہ نماز اس کی دیکھی ہے تو بیچارا بھی ہوتا ہے نواقف ہوتا ہے کہ یہ باتوں کو نہیں نبھا سکتا نبھانے کو پچھلے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ میں اردو میں بولتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں سر پہ شیرو سوری صاحب مزاور آدمی خبر اثر تو نہیں سو نبھا نہیں سکتے وہ میرا خیال تھا کہ خاموشوں کا جاؤں گا پھر مجھے غیرت ایمانی نے میری جوش مارا اور میرا خیال یہ ہوا یہ آدمی تو سنت رسول پر اعتراض کر رہا ہے اعتراض کی کفر جب تک کر رہا ہے لہٰذا جگہ خاموش نہ ضروری نہیں ہے اس سے بات کرنی ضروری ہے کہ میں مڑا تو عربی کے تو بہت ماہر ہیں کہ مڑا دنوں اس سے بات کی اور اس کو سمجھایا اتنے مور لوگ جمع ہو گئے بڑی عمر کے لوگ جو تھے اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اس نے بہت غلطی کی ہے تو کہتے ہیں پھر جو ہے تو آخر اس کو جو غلطی کا احساس ہوا تو اس نے معافی مانگی اپنی دکان سے کرایا مجھ سے بغلگیر ہوا میری پریشانی کو اس سے چما تو کہتے ہیں پھر میرا دل چاہا کہ جو آخر مسلمان تھا کفار کے پر اب میں آئے ہوا کفار کے اثر میں آیا ہوا یہ اس تھا کہتے ہیں پھر اس طرح ہوا کہ بڑا خوش ہو گیا اس سے میں کہا کہ سور باتیں کروں کہ ازان ہوگی کہ میں چلا گیا جب میں بیت المقدس کی مسجد میں چلا گیا تو وہاں جا کر مجھے اور رونا آیا یہ مسجد حیران ہے بیت اللہ شریف کے بعد دوسرے نمبر پر مسجد میں بھی اور تیسرے نمبر پر دنیاستان کے مقدس مسجد ہے اور مسجد اکساں ہے کہتے میں نے کل گنے کل ترپن آدمی نماز پر کھڑے اور ترپن میں سے بھی آج خرید جنی کوئی سمجھیں کہ کوئی شریج انہوں نے کہا تو گویا چالیس کے قریب ہو گئی اس چالیس بیس باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے جو کہ مستق کی ضرورت کو آئے ہوئے تھے گویا مقامی دس بارہ آدمی تھے وہ ایک بوڑھے ایسے مسلمانوں کے ہاتھ نہیں کیا اس مقصد کے بارے میں کہا کہ اللہ بار رکھنا ہو لہو رو سان اللہ حرام اقساپا کی اللہ بار رکھنا ہو لہو رو منا یا سنا کپا وہ ذات جو کہ رات کے کسی اپنے بندے کو مقصد حرام سے نہیں بہتر مقصد اقسا کی اور میں ہنی رضی اللہ کے گھر میں حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جی خوبی دن کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے وہ مہانی کا گھر جو ہے خاص چونوں اس کے خاص چن بنا کر اتنا احاطہ جو ہے تو وہ ترکوں نے محفوظ کیا ہوا ہے اور رمران صاحب نے ہمیں بتایا آپ کو معلوم ہے وہ جی جگہ صاحب یہ جگہ جو بریت اللہ شریف کے اندر رام کے اندر آئی ہوئی ہے کہ یہ مہانی کا گھر تھا ربی اللہ اسم تھا اور یہاں سے جگایا جب اور جس جگہ پرانا ایک تو ازادہ رکامت ہوتی ہے نا سامنے کی طرف اس کے بعد مقابل پرانے زمانے میں اس طرف ہوتی تھی پرانا موازنہ اذان کی جگہ جو اوپر بنی ہوئی سوری انتوڑی بنی اس جگہ پر برا کھڑا تھا تو یہاں آ کر اس کو بٹھایا تھا لے کے بس سے حیران سے مچھلی اکثر اچھا کی طرف لے گئی مسجد ایسا کون سی اللہ کی بارک نہ ہو لے وہ جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے کتنی وہ تو بھرک جگہ اس میں مجھے اور رونا آیا پھر نماز پڑھ کے جب میں بازار کی طرف نکلا تو میں دیکھا ہندوستان کے دو لما ہیں لیکن انہوں نے کپڑے ایسے لپیٹے ہوئے اور پشچو کے پر جب میں بزے والے جی ای? بزے کس کو کہتے جی؟ ہیں جی. جی. نقاب کیے ہوئے جی دا سے چل رہے کہاں سے چہرے کو چھپایا کیوں ہے کہ مزاق کہہ رہے تھے سر کہتے ہوئے بہن سے کہا کہ اس طرح <تصفح> تو منہ چھپا کے پھرنا تو ٹھیک نہیں ہے آپ ان سے بات کریں ان کو سمجھائیں تو میں نے کہا ان کو کیا سمجھائیں ان کے امام جائیں گاڑی منڈے کھڑے ہیں ان کے لیے کیا سمجھائیں میں نے تین علماء کے اثر نام لکھے ہیں کہ میں نے ان کے تین علماء کو دیکھا جو بڑے درجے کے احیڈم ہیں اور بڑے درجے کے مشائق ہیں اللہ والے ہیں وہ بالکل باشرہ ہیں اور وہ خود بھی بڑے پریشان ہیں غمگین کے بارے میں رکھے یہ سارا اپنا اثر کیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنا اثر میں کیا ہوا ہے ان کو دین سے اور دین کی معلومات ہے اور کو ان کو محروم کیا ہوا ہے محروم کیا ہوا ہے لیکن مسلمان, ہی مسلمان. تو نہیں مسلمان ہے کافر دنیا میں آپ سن جائیں تو سمجھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جگہ فرا سکتا ہے محنت اللہ تو میرے بھائی آپ میں نے جو آپ آج بات رد کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ پہلے مسلمان ختم ہوا اور پھر اسلام ختم ہوا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے مسلمانوں میں سے اسلام ختم ہوا ہے پھر یہ مسلمان ختم ہوا یہ خیبر ہسپتال ہے نا اس سے پہلے مسجد نہیں تھی باقاعدہ بڑی مسجد ہے. کیا سر تھا اس کا اس میں کمرے کو مسجد بنا کر اس میں جماعت کی نماز شروع کروائی کچھ دنوں کے بعد ساتھیوں نے شکایت کی کہ یہاں کی پروفیسر منہاس اور وت ہے وہ اسپتال کی ایم ایس ہے اس نے مسجد ختم کر ختم کر دیا سن. میں نے کہا کہ معلومات کرو کہ مسجد پہلے ختم ہوئی ہے کہ جماعت کی نماز پہلے ختم ہے اگر جماعت کی نماز سے ختم تھی اور پھر اس نے مسجد میں کمرہ بنایا ہے تو یہ کوتا اس کی نہیں ہے کوتاہی آس کی اور اگر جماعت کی نماز ہو رہی تھی اور اسے مشرق ختم کیا تو پھر میں اس کو اسٹینڈ لیڈ کر کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اس پر سننے کا جی بس وہ اللہ معاف کرے جماعت کی نماز ہم سے ختم ہو گئی آپ نے بتائیے مسجد ختم نہیں ہوتی جب تک اسے جماعت کی نماز ختم ہو جماعت کی نماز ختم ہوتی ہے مسجد ختم ہوتی سندھ میں ایک نہر بنی ہے اس کے درمیان میں ایک مسجد آ رہی تھی نمروٹھی رحمت اللہ علیہ کی مسجد تھی وہ درمیان میں آ رہی تھی اور انگریزوں کی موت بھی ہم دکھائے مسجد سے ہماری میئر نکل رہی ہے کو اٹھائیں گے مقامی لوگوں نے رد عمل کیا مقامی علمان نے سب نے کیا کرتے ہو کر لیں گے پرایا دن ہے تو اس کو ڈائنمار سے اڑایا جائے اور میئر کو رستہ بنایا جائے گا وہ جو بزرگ تھے وہاں وہ مسجدوں سمجھا کر بیٹھ گئے لوگ آئے نے کہا جی مسجد کو آپ اوینم سے اڑا رہے ہیں آپ باہر نکل جائیں نے کہا ہم نے کہ آپ اڑائیں ہم آپ کو کچھ نہیں تھے ہم, کہ ہم اندر ہی جائیں گے آپ اڑائیں بڑا سمجھان آئے گئے آئے گئے سمجھان نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں مسجد کو اڑا نے کہا کہ کیا تو آپ کوڑائیں ہم اندر ہی رہیں گے نے خوف تاریخ کیا فیصلہ بدل کیا اب سنا ہے ہم نے خود تو نہیں دیکھا کہتے ہیں کہ وہ مسجد مہر جب وہاں تک آئی ہے تو اس کو دو کیا کہ ہم نے کیا ہے آج کدھر سے گزارا ہے آج کدھر سے گزارا ہے مسجد درمیان میں اور دونوں طرفوں پر پل بنا کر مہر کو پل دیا ہے تو ہم نے کہا پرویز مشرف سے تو انگریز بھی اچھا تھا اس نے بس کو نہیں اڑایا تھا شرپاؤ سے تو انگریز بھی اچھا تھا کو نہیں اڑایا تھا نہیں تو وقت اس کو حکومت میں شامل کرنے کا کرنے کا فیصلہ کیا لیکچر نے ہم نے بڑی فریاد کی الگ یہ اللہ قاتل سل کو سزار ملنا ٹھیک ہے سر اللہ نے ان کو آگاہی کر دی کو شامل کریں گے تو بہت بدن پھر میں لکھ کر بھیجا ان کو ان کے ایک آدمی کو اس بات جو تمہیں بزار ملا ہے تو اس میں تم نے جامع افسا کا تذکرہ کیا اس پر ملا ہے اور ڈمل ڈالر کا صدرہ کیا اس پر ملا ہے تمہیں میں نے مبارکباد کا جو خطے کیا بات کر رہے تھے کیا درمیان میں ادھر راستہ بنائے ہوئے ہیں مسئلے درمیان میں خیر یہ بات میں نے جمعے کی تقریر میں کہہ دی کہ مسجد وہاں سے ختم ہوئی اور میں نے ساتھ سے کہا ہے کہ یہ کیوں ختم ہوئی ہے تو مناد کا بھائی بیٹھا ہوا تھا اس کو گیا اس نے بہن سے کہا پوری مسجد برائی ہم نے بعد بڑے اصل بن گئے تو ہم نے کہا کہ یہ اصلوں کی نوعیت ایسی ہے ڈاکٹروں کی ڈیوٹی تھی اور آبادی کی نوعیت بھی ہے کہ چار ہفتے کو اپنی مسجد چاہیے کیونکہ مسجد کا تھوڑا مالک کا ہے دیکھیے مسجد نبی کہ جو کھلا میدان بن گیا اس میں پانچ مسئلے ہیں اور یہ حضور سر کے زمانے میں تھیں مسجد علی ہے مسجد عمر ہے مسجد عثمان ہے مسجد بکر ہے غالب پانچ کون سی از یاد ہے مسجد کا ماما ہے بالکل اس کو پانچ یاد ہیں یہ بڑی کو ہے یاد ہے پانچ مسئلے سگلے ایسے میں ہیں اس وقت جتنا یہ مچھر نبی جتنی ہوگی نا چاروں طرف ایسے میں مزیدہ منورہ رو رہا ہے اس سے چھوٹا ہم سن پچہتر میں دیکھا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک گاڑی کے گزرنے کی دو گاڑی گزرنے کی سڑک چاروں طرف جو پرانی تعمیر ہے تو گو اور باقی آبادی تھی سبحان اللہ جی کیا بات رد کر رہے تھے جی آر مسجد بنائی چاہے کم از کم ازان کیوں کہ بدکاری کر رہے ہیں کہ میڈیکل کالج کو حسن ہے کم از کم اذان اور جماعت کی نماز اور طلبہ کا ذاب چلتا ہے اور نہ آنے کا رات ہو جاتے ہیں فیصلہ ہو جاتے ہیں مولیوں کی گومت جو نا اس کو خاتمہ نہیں کر ان کی ترجیحات میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کو درست کریں تو خیر یہ تھی کہ پہلے اسلام کا خاتمہ ہوتا ہے پھر مسلمان ختم ہو جائے کبھی بھی نہیں بات پہلے مسلمان کا ختم ہو جائے پھر اسلام کیونکہ اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں ہوتا اسلام اللہ کی صفت ہے جیسے اللہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر حاضری ہے غالب ہے اس طرح کی صفت کو ابھی کسی سے خطرہ نہیں ہے تو اسلام کو کبھی خطرہ نہیں ہوتا مسلمان کو خطرہ ہوتا ہے جن دنوں پہلا سوشلزم کا ایک گلگا رہا تھا نا تو ان نے جو مرتازوں نے کہا کر رہے ہیں پاکستان میں اسلام خطرے میں تم کہا کرتے پاکستان میں اسلام خطرے میں نہیں ہے مسلمان خطرے میں ہے کم خطرے میں اسلام خطرے میں اسلام سے ایک اصول ہے اصول پکڑ سکا ہر وقت ثابت ہوتا ہے اس کو کسی کا خطرہ نہیں ہے اس کو ماننے والے کہ صحیح نہ مانے صحیح عمل نہ کرے تو یہ خطرہ خطرے میں صحیح نہ مانے صحیح عمل نہ کر رہے ہوں تو یہ خطرے میں کفار کے ہاتھوں پٹتے ہیں مسلمان جو کفار کے ہاتھوں پٹتا ہے یہ اپنے مال کی خرابی کی وجہ سے پٹتا ہے آدمی اپنے بیٹے کی نوکر سے کب پٹائی کراتا ہے نہیں جی؟ کب پٹائی کراتا ہے آدمی اپنے بیٹے کی نوکر سے کب پٹائی کراتا ہے نہیں جی؟ اور کچھ بتایا جی, جی؟ نہیں خت کو بھی بولے جی محبت بھی سکسنگ اور بھی جی. اتنا جو ہے تو اتنا غیر معیاری حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ آخر بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے دل دلا لیتا ہے باپ پہلے کہتا ہے نوکر کے آپس کی پٹائی کرنے چاہیے تو یہ دلی کافر جس کے نزدیک اللہ کی جس کے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں ہے اور کیا سا مسلمان پٹتا ہے کب پٹتا ہے جب اس کا معیار گرتا ہے ایک اور چیز کا بچہ تھا وہ باہر کھیلنے کے لیے کیا ہوا تھا خیر کے دان کو اس کے بچوں نے کی پٹائی اور آگے آگے گھر کو بھاگ رہا ہے پیچھے پیچھے بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ کر آ رہے ہیں یہ بھاگتا ہو گھر میں داخل ہو ہوتے امی امی میری پٹائی کر رہے ہیں امی امی میری پٹائی کر رہے ہیں اس عورت میں بچے کو تندرست کیا اور بچوں کے پیچھے آپ رک جائیں رک جائیں کیا بات ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی آپ رک جائیں میں آپ کے لیے مٹھائی لاتی ہوں وہ رک گئے ان پر لا کر مٹھائی تک بچے پڑھے رات تو ہم نے اس بیٹے کو پیٹا کی پٹائی اور یہ کر رہے کر رہی ہے مٹھائی انہوں نے کہا اتنا نافرمان تھے اتنا مجھے تنگ کیا ہوا تھا کہ مجھے امی کہاں کہتا تھا باپ کہتا وہ تمہاری تو تو پٹائی سے تو مجھا مجھا مجھے امی کہا سی میں پٹائی تقسیم کر رہی تھی یہ پٹا تم سے دوسرے امی کہا تو کہ امی یاد آئیے تمہاری پٹائی نے لد پیدا کیا تھا رحمۃ اللہ بہت الگ والے آدمی تھے میں نے کم آدمی تھے دیکھیں انہوں نے زندگی وقت کی ہوئی تھی بال بچے دور راز مانسرا سے آگے تیس میل سروا سے آگے پانچ میل جاتی علاقے میں رہ رہے تھے تو وہ کہیں مشکل سے مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں ایک بار آتے تھے دو تین دن کے لیے اس میں ان کا ایک بچہ چھوڑا جو تھا وہ ماں کا بڑا لاڈلہ تھا بڑا نافرمان ہو گیا اور نافرمان ہو کر گئے تو گالیاں دینے اس نے شروع کر دی گندی مغلط گالی ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی میں مدرسے میں داخلے کے لیے لے جاتا ہوں ماں سارے بچے داخل کر لیے تو انہوں نے چھوڑنے بھی چھوڑا تھا میں آخر اس کو بھی لے گئے لے کے پڑھتا تھا وہاں وہاں بھی سب کو گالیاں دیں آپ جی مدرسے کہ استاد صاحب کا بیٹے ہے محسنم صاحب کا بیٹا ہے باقی شاگرد کیا کریں ڈر رہے استاد صاحب سے ایک تعلیم اسلام اس کا نام ہے ایک دن جیسے خاص چوری ہوئی گالی دین نب اسلام کو بچے نے خاص ڈکچری سے لوگوں سے نکال کے چوری ہوئی اس کو گالی دی تو جب اسلام تھا ڈاؤ جو پیچھے بڑا ہوتے مارا تھپڑ دانت نکال کے ابو اسلال نے خود مجھے بتایا وہ نے کہ میں مراد صاحب کے بیٹے کیسا تھپڑ بارا دانت نکالا اس کی جو گالی ٹھیک ہوئی نہ کسی کو گالی نہیں مراد صاحب سفید ہوگی اگر سفید ضرورت ہو سفر فائدہ نہ کو میں تھپڑ فائدہ نہیں کرنا اس کو تھپڑ کی ضرورت تھی تو تھپڑ کو لگا اس کیا اس کی تو یہ بن جانے بلّا آتی ہے وہ کی وہ اس بنا پر آتی ہے کہ اس کو اللہ سبارہ بتا لا وہ کرنا چاہتا ہوں ارقی سب آیا نہیں آیا نوکر والا کسن سنگا جی آیا ہاں ہاں مالیہ یہاں ایک لڑکا تھا چوریاں کرتا تھا تو مالیہ کی خان کی چوری کر لی اس نے اس کا میچ چرا لیا اور ترخان پر بیچ دیا جا کر اس نے معلوم کر دیا واپس لے کر آیا لڑکے کو اس نے مانگا اس کی پٹائی کی کیا ویا بک ہے آج پھر تو مختلف پہلے پہلے ساتھ یہ کسی نے سلوک کیا ہوتا تو میں کرتا اب نہیں کروں سچ بات ہے مسلمان جب پٹتا ہے اس بار جب پکڑ آتی ہے اللہ تبارک کی طرف سے اور کافر کیسا پیٹتا ہے ان وجوہات کی بنا پر پٹتا ہے ان وجوہات کی بنا پر پٹتا ہے اس نے کس طرح اگوا کا کیس سات اس نے ایک لاکھ روپئے کتنے دے کر آئے پھر میں نے کہا کہ جاتا جرمانہ ماتھو چڑھ گئے یوکس بنو کیا اگر میں کہتے رستے میں دو کوئی تیار نہ ہوتا آ جرمانہ بھی دے کے آئے اور ڈاکوؤں کو دے کے آئے اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں بڑی رات کی یہ سلوک وومن ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی تھی اور جن پر حج فرض ہوتا ہے اور اس کی کوتا ہی میں کی ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب آگے سے کہا اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ مجھے علاقہ چھوڑنا پڑا بولیں چھوڑنا پڑا میں شہرہ میں آ ہوں یہاں تو تبدیلی کرائیے میں نے کہا پر کہیں حج تو فرض نہیں ہے انہوں نے کہا حج تو فرض ہے تو میں کہ اس کی پکڑ میں ہو علاقے سے نکالے جا رہے ہوں خود ہی سے نکل جاؤ حج کراؤ آگے اس پکڑ سے چھوٹو کا تذا نہیں کرتے ہیں. کا دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گرد و پیش میں لوگ حالت استرار میں ہوتے ہیں یہ مالدار لوگ سے خاص بات سن لے بڑی بات اس طرح کیا ایسا بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں یہ آدمی ہی بھوکا ہے اسے کھانے کا کچھ نہیں اور یہ مالدار آج اس کا بندوبست نہیں کرتا نتیجے میں سخت تقریبوں میں گر جاتا ہے اس کے گھر پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے پریشان کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ سزاب میں آئی ہے کہ سہے گردو پیش میں لوگ حالت کے میں تھے کیوں نے اس کا استرار دور نہیں کیا اس کا استرار تھی نے دور نہیں کیا اس نتیجے میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہمارے ایک ڈاکٹر لکھا خط میں لکھا اپنا حال کہ غریب مریض جب آتے ہیں تو زیادہ اچھے نہیں لگتے ہیں اور دوسرے خاص طور سے جواب غربتوں جو کا تذکرہ کر رہا ہو اور فریادیں کر رہا ہو اسے اور زیادہ اچھا نہیں لگتا تو اس کے جواب میں لکھا کہ یہی یہ تو یہودیوں جیوں کا طریقہ تھا کہہ کہتے ہیں کہ انت مشاہ اللہ عتما کیا ہم کو کھلائے جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہے اللہ غریب کیے ہیں اور ہم, ان کو, ہم ان کو کیسے کھلائیں اللہ نہیں کھلا تھا تو ہم کھلائیں تو آ... اللہ تو سب کو کھلا سکتا تھا تیری ازمائش کے لیے اس کو غریب کیا ہے نا ازمائی کے لیے کیا کہ تُو کیا کرتا اس کے پاس میں آتا ہے کہ بہت کیا بات اللہ تبارکی سے کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تم میری یادوں کو نہیں آیا اور اے میرے بندے نے بھوکا تھا تُو میرے، مجھے کھانا نہیں کھلایا یا اللہ تبارک تعالیٰ تو, تو پاک ہے تُو سبحان ہے نحن. پاک ان سے کوئی کمزوری کوئی زوف کوئی بھوک کوئی پیاس کوئی بیماری مجھے لگتی ہی نہیں ہے تو اللہ پاک فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر پھر اس کی عادت لے گیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا اور میرا فلانا بندہ بھوکا تھا تب پھر کھانا کھلایا ہوتا مب... دیکھا کہ یہی کوئی یہودیوں کی ضرورت ہے اگر ہمارے اندر یہ بات ہے تو سمجھ لیا کہ یہودیت کے ساتھ ہے ہمارے اندر میں ایک دفعہ کیا اس میں یہ ایمرجنسی والا شاپ ہے نا یورٹی ڈپارٹمنٹ یہاں میں کیا اتفاق ہوں کہ یورٹی میڈیکل افسر سے میرا کوئی کام تھا اس وقت میری ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی کیا تھی میری اس میں میں ایک, ایک مرد اور ایک عورت آ گئی چالیس سال کے پینتیس سال کا کر مرد ہے اور تیس سال کا عورت ہوگی اور بچی ان کی ان کو, کو دمے کا ٹیک ہے اس کا کھانسی ہو رہا بس کا سانس خدم نہیں جا رہا آنکھیں سے نکلی ہوئی ہے برا حال ہے تو یہ آئے اس کے پاس انپڑھ جاتی لوگ اس کے پاس فون کے دو اس نے کہا ویڈیو کی چٹ بنائی ہے انہوں نے کہا جی کیا ویڈیو کی چٹ نہیں بنا تو میں دیکھوں جاؤ وہ بچے کو فوراً میں نے کہا ہاتھ دکھایا تھا ایسے میں دل سے لگایا نہیں. تو لاتز و جلال کی مخلوق انسان اگر یہ کترا ہوگا تو میں اس کو اٹھا کر دل سے لگا کیونکہ میں تو کتر سے گزری والا میں پیدا کیا میں سامنے جگہ ہے وہاں پر ایک بنتی ہے پانچ روپئے کی آپ وہ بنا کر لیں آپ کے پاس پانچ روپے ہیں اور سکھا جی ہے میرے پاس سب روپئے شیٹ بنانے کے لیے گیا ڈاکٹر صاحب کو بڑی شرمندہ کی کو دیکھا داخلے دیکھ دورت نے مجھے دیکھا ایسا دیکھا کہ گویا ان کے لیے میں فریق تھا کیا داخل نہ کرو مونگا تھا ہو داخلہ بس میں کہ آج کے دن میں شاید تاج بھی پڑھی ہو میں نے کہا کہ پڑھ تو کبھی نہیں پڑھ سکتا ہوں اور نوازیں نمازیں پڑھی تھیں لیکن بس آپ لوگوں کے دعا بس میرے لیے کافی آج کے دن کا میرا اس رمایا دوسرا واقعہ یاد ہے گی آپ کو سنا دیں ادرما میں پروفیسر سنی کالج کا کیمسٹری کا ریٹائر نا ریٹائر سی میں یہ اور میں دونوں آج پر بسیں آئیں تو بسوں میں ہماری شرط ٹھیک تھی اور دونوں ایس لانگیں لگائی اوپر بیٹھ کر سیٹیں پکڑ لی تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اوپر سوار ہوئی اس نے ایک ضعیف آدمی کو ایسے پکڑ کر اوپر پہنچایا تو میں تو ماشاءاللہ اللہ تھا اور بہت مزے پڑھنے والا تھا ایسے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بزرگ ہو گئے ہیں یہ آتا ہوں ادرمان پہ چلا ذرا ذمہ دار تھا اس کو یہ خیال تھا کہ ہم تو ان نگار آدمی فور اٹھا اس, اس بوڑھے کو جگہ دے دی بوڑھے کو جگہ دے دی اب مجھے شرمندگی ہوئی کہ اس بوڑھے کی ساتھ اس کی بیوی ہے اور اس کی طرف صحت اچھی ہے تو اس کو مجھے جگہ دینی چاہیے جب میں اس کے لیے اٹھا دے کر پاس آئے گی تاسبو پاس آئے گی تاسبو پاس ہے جی, جی. جی. جی. بعد میں جگ بیٹھی بوڑھی آج ہاتھ میں آ جاتی نے فرمایا ہے کہ دل کے حج اکبر دل کے حج اکبرہ اکبر کابہ یک دل بہتر کعبہ بنیادے خلیل آزرس دل گزرگاہ گاہ جلیل اکبر کابے کو تو ابراہیم نے بنایا ہے جو آزر کافر کا بیٹا تھا یعنی اور دل گزرگاہ گاہ جلیل اکبر دل جو ہے یہ جلیل اکبر وہ جلال والی ذات جلال اتنی بڑی ذات اس کی گزرگاہ ہے دل گزر گاہے اکبر دل بدستر کی حج اکبر دل بدست کی حج اکبر کابا یک دل بہتر کعبا بنیادے خلید آزر کعبہ بنیادے خلیل آزر دل گزر ہے جلیل اکبر دل گزر گاہ جلیل اکبر کہ وہی دعا کے بارے میں جو کرانے اور موقعین نے بات لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ جس کا دل پشت ہے ایسا راضی ہو جائے ایسا خوش ہو جائے تو اس کے دل سے تیرے لیے دعا کی بھوک اٹھے اس کی دعا تیری لے قبول ہوتی ہے خا یہ حال کافر کے دل پر چونا ہو جائے اس کی دعا تیری قبول ہوتی ہے کافر, باغی، کافر خدا کا اگر باغی بھی چوننا ہو اس کے کام کو بھی ایک سال زیادہ دلال کے ساتھ ہے میرے بھائی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس دن جو ہم گئے تھے اس نے آپ خیر تاپ صاحب پڑوسی بھی گئے تھے وہ کیا بات ہم نے کہی تھی کہ میں والدہ صاحب اس پہ کٹائیں دوبارہ تھا رات کو واقعہ بیان کراتے اسی آدمی کے وفات کے بعد خواب نے دیکھا مقصد کہ... دی. دی. ای... میں دیکھا ہاں خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی گاڑی کے موٹی گر, گر, گر رہے ہیں دیکھ رہے دی. ہیں کہ ہاں، آپ نے رات کو میں اپنی والدہ کو چلا رہا تو اس کے پیر دربار پر اس کے پیر اٹھائے ہاں دیکھیں بڑا اچھا واقعہ ایک بزرگ نے دوسرے کو خواب میں دیکھا کہ اس کی ڈاڑی پر موتی موتیوں گر رہے ہیں تو نے کہا میں نے خواب دیکھے ان نے کہا ہاں, ہاں ضرور یہ آپ نے دیکھا وہ کیوں کہ کل والا صاحب بوڑھی ہیں بیمار ہیں کل میں ان کے پیر دبا رہا تھا اور پیر دبانے کے بعد مجھے ہاتھوں کو درد لگی ہوئی تو ہاتھ میں نے اپنے منہ پر پھیر ہو اس کی برکت کا ذور گلت بال نے اس حال میں کیا ہے یعنی کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تو کوئی پر کام جب مضمون مکمل ہو جائے یا غیر میں مضمون رہے تو پھر سوال پوچھنے پر کوئی بات سامنے آتی ہے ہمارا کچھ تیاری کا مضمون تو ہوتا نہیں ہے یہ چل ایک بات ہے بزرگوں نے سنی ہے اسی کو بار بار بیان کر لیتے ہیں حن. کسی بزرگ نے باہر سے خواندہ فراموش کردہ اللہ حدیث و یار کے تکرار میں کون جو کچھ پڑھے وہ بھول چکے ہیں سوائے دوست کی بات کے جس کا تقرار کر رہے ہیں اللہ حدیث و یار کے تکرار میں لکھا آپ نے اللہ سے دوسرا لکھا ہے کہ ماں قصہ سکندر و دارا نہ خاندین ازما بجو شکایت مفا مفا لکھا ہے لکھا میں نے سکندر و دارا کے قصے نہیں پڑھے ہیں مجھ سے سوائے محبت اور وفا کی باتوں پر باتوں کو نہ پوچھو ماک قصہ سکندر و دارا نہ خاندہ ازما بجو شکایت مہرو وفا مپر میرے مذہب سے براغل پورا کال کے دوبرے حکومت بندہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب باتیں جاتے تھے بڑے مالدار ڈاکٹر صاحب باتیں کچھ دم و کے لیے بڑے دفاع نے پوچھتا کیا کہ کی کچھ شکرانہ بخرانا ہاں جی توانے کے لئے, کے لئے خود پوری شکرانے صبح سے بہت رات سا جی چل جگہ جاتے شکرانے کا مطالبہ ہمارے شکرانے جو ہے تو وہ بڑے وہ ہوتے ہیں بڑے درجے کے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی کیا بات ہے کوئی بات پوچھتے ہیں کرتے ہیں یہ دوسری کسی کو یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور کوئی بکری یا کوئی حمل والی تھی اب بڑے بوجھ اٹھا کر چل رہی تھی تو اس کو جو دیکھا آپ نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ کتنا یہ ماں کتنا ایج ہے تو اپنا بوجھ اٹھا رہی ہے اپنے بچے کے لیے کتنی شبت آپ کو مخلوقات الایے اپروتی تھی وہ تو ہمیں یاد ہے وہ واقعہ جس میں کہ آپ باغ میں گئے اور اونٹ جو ہے تو وہ روتا ہوا آپ کے آیا کدوں پر اس سر رکھا فی نے مالک کو بلایا تو اسے بتایا ان سے شکایت کی کہ چارہ تھوڑا دیتا ہے اور کام زیادہ لیتے ہیں وہ دو پتھر محفوظ تھے بس نبی میں ایک کو متکلم کہتے تھے ایک کو متقا کہتے تھے ترکوں کے زمانے تک تھے تو شاید سعودیوں نے گرا دی کہ ایک وہ پتھر جس کے ساتھ آپ تک ہی لگا کر بیٹھتے تھے اور ایک وہ پتھر جس جسے کہ آپ کو اسلام کیا تھا اس نے ہنانا جو ہے نا جس جسے آپ کے غم میں رویا تھا یہ وہاں سے ہٹا کر پھر اس کو پتہ نہیں کتنے گرم نے ایک شادی نے خریدا ہے اور ان کے پاس رہا ہے یہاں تک کہ پھر مٹی ہو کر جب وہ ختم ہونے لگا اس کو دفن کیا ہے کبھی بھی میراب کے پاس ایک سکون پر لکھے نا استعمال مخلقہ مخلقہ کو کہتے ہیں ہنانا بھی کہتے ہیں رونے والا تو حضور کے فراق میں جدائی میں رویا سرونی کی آواز اتنی انہی صاحبہ نے سبھی کروایت ہے کہ ہم نے اس کی آواز کو خود سنا آج والی کتاب میں سوتن کر آیا ہے جی کہ نہیں آیا آیا بارہ سو پچہتر کا حاجی تھا نا ایسے باقی ساتھیوں گا حضر منانا صاحب نے فرمایا کہ موری یوسف صاحب کو بھی داخلہ کراؤ ساتھی رام رہے تھے ان کا داخلہ کراؤ ان کے لیے اور رکیں گے پر اور پر مشکلات مشکلات قید ہو جائیں گی تم نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی فرمایا کہ یوسف کو تو وہاں پہنچا کر چھوڑیں گے اسے اس داخلہ کرو کس سے بھی ہو جائیں گے جی بہت سے آشے طرف سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا <سلام>